بسم اللہ و رحم الحمۃ اللہ و اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں توامی مینشان گرامی اور باقی شم الباخی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کے تافق اللہ میں سے بابری اجارہ باب نمبر بیالی سے میں آج جو ہے چوتھا درس عمارک کہاں پہنچا رہا ہوں اور اس میں اجارے کے مختلف احکام بیان کریں تو آپ مارے کہ نمبر 311 سے اس کے ابتدائی شعبے سے شروع پیراگراف سے شروع ہو رہا ہے ہم آتے ہیں وہ صاحب الحمام لا یدم اللہ معاوضیہ اندہ ودیت ہے ہاں جی ایک امام والے غسلانہ والے جو کہ ہاں جی لوگوں کو فائدہ کے لیے لوگوں کی خدمت کے لیے غزلانہ بنا کے رکھتے ہیں تو صاحب الحمام جو ہے ہمام کا مالک اگر آپ جو وہ لا یز منوع زامن نہیں ہے آپ کے کسی سامان کا اگر اس کے حمام سے اسے, اسے سے کوئی اٹھا کے لے جائیں چوری ہو جائیں الا مگر اس سامان کا وہ زامن ہے وہ زی اندو جو آپ نے اس کے پاس رکھا ہے ودیت امانت کے طور پر مثلاً آپ نے ہاتھنے کے لیے گیا ہاں یہ گھسلانے میں اور سامان آپ نے اس مالک کے ہاتھ میں حوالے کر دیا تو پھر اس نے اس کی حفاظت میں کو کرنے کر لہٰذا اس چیز کا وہ زامن ہے جو آپ نے اس کے پاس بطور امانا رکھا ہے ویسے آپ نے باہر چھوڑ گیا وہ کہیں بھی اس میں گزرانے میں اس کو مالک کے حوالے نہیں کیا تو پھر وہ اس کا ضامن نہیں لہٰذا مگر اس چیز کے وہ ضامن ہے جو آپ نے اس کو بطور امانہ دیا ہے اور پھر وہ ہمام والے وقت سروس نے کو وہ کوتاہی کرے فہیب بھی آپ کے سامان کی حفاظت میں کوتاہی کرے اور تعداد دافی یا خود جان بوشی اس میں کوئی نقصان جائے تو پھر وہ ضامن ہے آگ ملب دارن اگر کوئی شخص جو ہے کسی گھر کو کسی کو کرایے پر دے دیں لیکن اس کی مزدوری جو ہے اس گھر کا کرایہ اور بے اجرت اور گھر کا جو اجرت پر کرایہ قرار دیں کائنت عمارت و اس گھر کو بنانا ہاں جی گھر ابھی قابل سکونت نہیں ہے ہاں جی راؤنڈ وغیرہ نہیں ہوئے پنکھا نہیں قابل سکونت نہیں ہے قابل تو آپ اس شخص کو وہ گھر کرایے پر دے دیں لیکن اس کا مزدوری کیا بولیں صاحب نے بنانا ہے صحیح طریقے سے بنانا ہے تو اس کی عمارت اس کی تعمیر اور بنانے کو اجرت قرار دے کر دے کرایے کے طور پر اجرت کے اجرت کے طور پر دینا یہ باتیں مطلب آ کر اگر کوئی کرائے پر دے دیں دارن کسی گھر کو اجرت کیا رکھیں؟ اجرت بیان کرایہ بین اجرت اور اس گھر کا اجرت کا نت عمالت اس گھر کو بنانا مشکل رکھا. کیونکہ ابھی وہ گھر زیر تعمیر ہو اس کو بنانا اس کی اجرت ہو تو پھر یہ کرایہ اس طرح کی چیزیں کرایے پر دینا ہاں جی اللہ یہ صحیح شران صحیح نہیں ہے یہ یہ کا معاملہ باطل ہے اس کے بعد شادی فارمولے کی شاعری میں فرماتے ہیں وہ کل مایہ دوا ہو ہر وہ چیز جو موقف ہو اصول ہو اس کا حاصل ہونا علامہ عمل جلد مزدور کی کے عمل پہ مزدور کی محنت پہ موقوف ہو ہر وہ چیز جس کا حصول مزدور کی محنت پہ موقوف ہو جیسے کا استجار اصل ہاں جیسے کھال اتارنے والا کسی جانور کی ہاں جی اس کو آپ مزدوری پر لے لیں کس چیزیں بھی جلد ماہیت لگو اس کا مزدوری وہی خال ہو جو وہ جانور سے اتاریں گے ہاں جی تو یہ شہلا میسی سر فرماتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں اس طرح واقع ہے اس طرح وقع استجار اتحان ہے اسی طرح چکی والے کو اجرت پہ لینا اور اس کو جو آپ اپنے آٹا گندم اور اس کو پیسنے کے لیے دے دیتے ہیں تو اس کو اجرت پہ لے لیا ہاں جی تو پھر اس کو اجرت کیا کرا دے دیں جیسے استجار النطحان چکی والے کو اجرت پہ لینا بن نخالت نخالہ نے گندم وغیرہ کے بوسہ کے معنی بھی کیا ہیں اور نخالہ جو ہے ہمارے بلتی زبان میں اس کو پتے ہوتے ہیں ہاں جی بھلتی زبان میں اس کو چکی شا... وغیرہ میں جب آٹا بہت زیادہ باریک پیسے ہیں تو اس میں سے کچھ ہوا میں اڑ کے اس کے اندر دیواروں پہ جو ہے بیٹھ جاتے ہیں اس کو بعد میں جان لیتے ہیں جی تو اس سے بھی جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ انسان کو کھانے قابل نہیں ہوتے ہیں جانور کو کھلاتے ہیں اس کو نخالہ بھی بول دیتے ہیں تو اس کے عوش میں یا بوسے وغیرہ کے عوش میں ہاں جی وہ جو ہے اس جو گندم کو ہاں چھانی میں چھلنے سے جو بوسے نکل آتے ہیں نا اس کو عوش میں دے دیں تو یہ بھی صحیح نہیں یا اباد زندگی کے یا اس کے اپنے پیسے ہوئے گندم آٹے کی کچھ حصے میں کے بدلے میں اس کو جو وہ آٹے کے کچھ حصے کو اس کا مزدوری قرار دے دیں چھکی والے کا یہ بھی صحیح نہیں ہے حالانکہ ہمارے پالستان وغیرہ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں چھکی والے کو ہاں ہم لوگ بولتے ہیں نا وہاں گاؤں میں جو اس کو خلطام بولتے ہیں ہاں جی خلطامہ بولتے ہیں اور آٹا دیتے تھے لیکن شاست شکیے کی روشنی میں آٹا دینے صحیح نہیں گندم دینے کے حکومت ہے کہتے ہیں اور وبا جدیق یعنی ہاں جی شکیے والے کو آپ مثلاً ایک من گندم پیسنے کو دے دیا تو شاشر فرماتے ہیں آٹا اس کو کرایہ میں معذوری میں نہیں دے دو بلکہ گندم دے دو جو بھی دے دو آلو دو کلو پانچ کلو اس نے اسرمت فلیدہ کہ اس وجہ سے زیادہ جیسے اس چھکی والے کو اجرت پر لینا بھی بعض منہ ہندتا ہاں جی جو گندم آپ نے اس کو پیسنے لے کے دیا اس گندم میں سے کچھ ایسا اس کے وسط میں اس کو محنت اس سے آپ پیسنے کا آپ کے گندم کو پیسنے کے علاوہ اس کو اجرت پر دے دیں لیکن مزدوری آپ کے گندم میں سے مثلا ایک دو کھلا جو بھی عام رسم میں ہوتی ہیں علاقوں میں وہ دے دیں گندم اور وش میں دے دیں اس کی معذوری کے طور پر تو یہ جائز ہے یہ صحیح ہے کیونکہ گندم میں تو لے نہ ہو کیونکہ لامت خلا کوئی دخل نے لے ہماری اس کی چھکی والے کی محنت کو پھر آج گندم میں گندم میں سے کو کوئی محنت نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کی، آپ, کی، آپ کی آپ نے محنت کر کے حاصل کیا اس کی محنت تو وہی پیسنا تھا اور ہاں جی آپ نے اس کو پیسنے سے پہلے اس کو بطوری معذوری گندم دے یہ صحیح ہے گندم دینا لیکن آٹا دینا صحیح نہیں پھر لیک فارمولہ بتا دینا ہر وشی اس کو علماء اتواق کا حصول علامل نجیر ہر وشی جس کا اصول مزدور کی محنت پر موقع ہو اس کو اجارہ کر لے اس کو مزدوری کرا دینا اس کو اجرت کرا دینا صحیح نہیں ہے تو اس میں استثناء کریں اللہ فیشن مرزی تھی مگر اجرت پر لے لیں اجرت پر لینے میں مرضے دودھ پلانے والی دائی کو ایک دائی کو آپ اجرت پر لے لیں لر رضی ہاں رضی یعنی دودھ پیلا پینے والی غلام بچے کو ہے نیو ایک بچے کو دو دودھ پلانے کے لیے کہ وہ بچہ الرقی غلام ہے یہ رضی رقیق یعنی دودھ پیتے غلام بچے کو دودھ پلانے کے لیے آپ نے ایک وہ دائی کو اجرت پہ لے لیا پھر یہ دائی بولے ان شرطت اگر وہ شرط کے بیمیں سے مجھے اس کا کوئی اس سے پیسہ نہیں چاہیے بلکہ اس غلام کا کچھ حصہ آدھا ایک, ایک چوتھائی جو بھی بولے وہ بولے اگر وہ شرط کرے جز منت رکھی اس غلام کا ایک حصہ بھی اجرت یا اس کی دودھ پلانے کے اجرت میں قرار دے دیں تو یہ صحیح ہے ایک تو ادھر صحیح ہے دوسرا استناد جو ہے وہ اجر اور اسی طرح جو ہے اگر کوئی اجرت پر لے لیں فصل کرنے والے کاشکار شاد جو فصل کرتے ہیں اس کو جو ہے اس کی محنت کے عوض بھی جز منتظر ہاں جی کاٹے ہوئے خود کے ہاتھوں سے کاٹا ہوا ہے خود نے کاٹا ہوا ہے تو اس کاٹے ہوئے فصل میں سے کچھ ایسا ہاں جی اس کو اجرت کے طور پر دے دیں تو یہ دو جائز ہے اس کے اپنے ہاتھوں سے کاٹے ہوئے فصل میں سے کچھ فصل جو ہے اس کے لیے اجرت میں قرار دے دیں تو یہ بھی جائز تو یہ دو نہ ہو گیا یہ, بھی یہ شورت, تو یہ دو جیسے جائز باقی تمام میں جہاں اجرت کا حصول جو ہے اس شخص کی محنت پر موقف کو منظور کی اسی چیز کو مزدوری قرار نہیں دے سکتے آگے فرماتے ہیں وہ جز بے العین الماجرتیں جائز سے بیچنا عین المستاجرہ جس چیز کو آپ نے اجرت پر دیا ہوا ہے کسی شخص کو ان ایک گھر کرائے پر دیا ہوئے گاڑی دیا ہوا تو اس کو عین المستاجرہ ہوتے ہیں پر دی ہوئی خود وہ چیز جو پر دیا ہوا ہے یعنی مسترہ جو چیز نے اپنے, اپنے گھر کو این مستاجرہ ہوتے جو اجرت پر دیا گاڑی کسی کو کرایہ پرندے ہو تو گاڑی کو این مسترہ بن گئے نفس سے اجرت پر دی ہوئی چیز کو اگر بیج دیں تو اس کا بھیجنا جائز ہے بیچنا این مسترہ کر اور قبل انتظار مدت لے جا رہا ہے ہاں جی مدت لے جا رہا ختم ہونے سے پہلے مثلا ایک گھر ہے اس کو چھ مہینے کے لیے کرایہ پر دیا ہوا ابھی دو مہینے باقی ہے اس سے پہلے اس کو بھیجیں جائز ہے لیکن اس شرط کے ساتھ جیسے بھی شرط انجستہ ہوا اس شرط کے ساتھ جو ہے پورا پورا فائدہ اٹھائیں مستاجر جس کو اجرت پر دیا ہے وہ مدت اس مدت کو پورا کریں کیونکہ اجارہ جو اقدی لازم مصیں تو جب تک دونوں راضی نہ ہوں وہ عقد کینسل نہیں کر سکتے ہیں آپ نے بھائی میں نے بھیجنا ہے آپ خالی کرو جب یہ خالی نہیں کرا سکتے جب تک وہ ساتھ نہ دے دے ورنہ وہ مدت پورا ہونے تک بیٹھ سکتے ہیں اس لئے جو ہیں بیچ تو سکتے ہیں لیکن مشتری کو آپ جب کا کر سکتے خالی کرنے پہ بلکہ جو وہ پورا کریں گے وفا کریں گے میں نے زیادہ بیچنے والا اتنی مندات ہو آگے اب خریدار ہے ایک بندے نے گھر کو خریدا جو کرائے پر دیا ہوا ہے ابھی دو مہینہ باقی ہے تو اس سلسلے میں خریدار کے لیے بتانے ولیل مشترک اس اجارے پر دی ہوئی یعنی اس گھر کو خریدنے والے تو مشتاری کے مشترکہ خریدار کے لیے اختیار و پھسلم اس کے لیے اس بیگ کی خرید کو کینسل کرنے کا اختیار ہے کو دین کو اب اس اگر اس کے علم نہ ہو بھی اجارت ہیں اس گھر کو کسی کو اجرت پر کرائے پر دی ہوئے ہونے کو اس کے علم نہ ہو وہ سوچت اگر یہ خالی ہوگا تو اس لیے اس نے خریدا تھا بعد میں خریدنے کی بات بدل گئی ہے تو کسی کو کرایہ پر دیا ہوا ہے اور چھ مہینے پہلے خالی نہیں ہوگا دو تین مہینہ پہلے خالی نہیں ہوگا تو پہلے اس کو نہیں بتاتا ایسی صورت میں پھر وہ اس معاملے کو کینسل کرنے کا حق رکھتے ہیں نہ آگے نئے ملب و لوستا جرا عجیب اگر کوئی شخص کسی مزدور کو کسی شاذ کو اجرت کر لے کسی مزدور کو کہ اس لیے لیون فضا ہوتا کہ یہ شاض نافذ کریں ہاں جی لیون فضا حوفی ہوائی جی، تاکہ یہ شاع نافذ اس کی تمام ضروریات ضروریات میں ہاں جی، اپنے اچھا حکم نافذ کرے یعنی ہاں جی؟ اس کی تمام ضروریات پورا کرے فی جی، تاکہ اس شاع کی تمام تمام ضروریات کو نافذ کرے یعنی وہ اس میں تمام ضروریات پورا کرے گھر کر سارے کام کاج کرنے کے لیے ایک بندے کو ہاں جی پر لے, لے مزدوری پر تو پھر یوں سمجھیں چوبیس گھنٹے کے ملازم تو پھر اس کا خرچہ کس پر ہوگا فنافا کا ہو تو اس کا خرچہ اللمستری اجرت پر لینے والے شخص کے اوپر ہوگا اور اس کا, کا خرچہ کھانے پینے کا خرچہ اس کو دینا پڑے گا کیونکہ وہ چوبیس گھنٹہ اس کے گھر میں بیٹھے اس کے گھر کی تمام ضروریات دے اس نے پورا کر لیں ولاجر الولی نئے ملب اگر اجرت پر دے دے ہاں جی ولی یا سبیہ نابالغ بچے کو اپنے ناوالی بچے کو اجرت پر دے دے مدتا ایسی مدت کے لیے مثلاً سال دو سال جو بھی ایک ایسی مدت کے لئے کہ لا یعلوغفیا کہ اس کا علم ہاں معلوم نہیں تھا وہ کہ وہ اس مدت میں بالغ ہوگا علم نہیں تھا کہ اس مدت میں بالغ ہوگا تو ابھی بچہ شمار ہے نابالغ بچہ تو اس کو ایک مدت کے لئے اس نے اجرت پر دے دیا کسی کو کام میں کسی گھر میں محنت کرنے کے لیے ہاں جی مزدور کے ایسے دی, دی جائے اس کے عوض میں وہ اجرا لے رہے ہیں تو جب تک وہ نابالغ ہے وہ عقت لازم باقی رہے گا اولی کے نے جو عقت باندھے وہ صحیح ہے لیکن اتفاق کا لیکن اتفاق ہو جائے اس کے بلوگات اور مدت ختم ہونے سے پہلے یہ بچہ بالغ ہو جائے تو لجمل اجرت ہوں تو ہاں جی تو اجرت لازم آئے گا کب تک کے لئے علا وقت بلو گئی بالغ ہونے تک کا جو اجرت ان کو لازم آئے گا جنہوں نے جو ہے اس کو پر لے لیا ہے اور اس آتی اجارہ کو اسے وقت بلوغت تک اس کو پورا کرنا پڑے گا تو نے بلوغت تک جو ہے وہ اجرت کا معاملہ لازم ہوگا لازمت اجرت اجرت لازم ہوگا القت ال بچے کی بلغت تک تو وہی مزری ان کو دینا پڑے گا جو اس ولی نے طے کیا ہے پھر اس کے بعد اب وہ والف ہو گیا وہ ولی نہ صبح اپنے سے خود سرپرست ہے تو سب تو اب اس کے بعد جو بلغت کے بعد یہ بچہ ہے نہیں اب وہ بچہ نہیں وہ جوان ہو گیا پھر وہ یہ تخایع رسا بھی اب وہ بچہ اختیار رکھتا ہے بین نالفس ہی اس معاملے کو کینسل کرنے کا پھنسا کرنے کا یا و لمزا یا پہلے جو اس کے باب نے جو اچھا طے کیا ہے مزوری انہوں نے جو کام پر لگایا اسی معاملے پر راضی ہو جائیں اسی پر راضی ہو جائیں ہاں جی یا اور امزا کا سنی درست ہے باپ کے کیے ہوئے اس اجرت پہ اجرت پر پہ درست کریں اس پر خود راضی ہو جائیں یا اس کو کینسل کریں دونوں کا اس پہ اختیار اصل امزا کے میں نے کریں اس کو درست کریں اس سابقہ ولی کی ولی نے جو معاملہ کیا ہے اجرت کا باندہ ہے مدت اور مزدوری تو ایک یا اسی کو ہاں کہیں اوکے کہیں یا پھنسا کریں اس کو اختیار آگے ولاب آجرہ اب دوہر کوئی اپنے غلام کو اجرت پر دیں دے, دے سم آختہ ہو آختہ آقاہ ہو پھر اس کو آزاد کرے پھر مدت الاجارت ہے اجارے کے دور مدت کے دوران اس کا آزاد کرے تو لم تبدل اجارہ تو اس کے اجارے کا معاملہ باطل نہیں ہوگا لیکن وہ یجب لیکن غلام پر اور غلام پر واجف ہے اطمام مدت المعینہ جو مدت معین کیا ہے اس کے آخ نے اجرت حان حقوق پورا کرنا پڑے گا تو اس دوران میں خرچہ وہ نفع کا تو دفچوں کہ آغا نے آزاد کیا ہے تو اس کا خرچہ بادل عید کے آزاد کرنے کے بعد اللہ مستاجری جس نے اس کو اجرات پر لیا ہے اس کے ذمہ ہوگا لیکن کب اس وقت ان شرح ہیں اگر پہلے شرط کیا ہو اس کی خرچہ آپ نے کھانے پینے کی خرچہ آپ نے دینا ہے جس نے اس کو مزدوری پر لیا ہے زیادہ پر لیا ہے تو پھر اس کو دینا پڑے گا لیکن اگر ون لم تش شرد اگر شرط نہیں کیا ہے لیکن ابھی ایک چند محنت اس سے کام لینا ہے اس مستاجر نے جس کو جس نے اس کو مزدور کے طور پر لیا ہے اس کے ساتھ باندھی ہے تو تو وا لم تش اگر شرط نہیں کیا کیونکہ اس کے کی خرچہ مستاجر کے ذمہ ہوگا پھر تو فال المت گئی تو اس غلام کو آزاد کرنے والے کے ذمہ اس کی کھان پین کا خرچہ ہوگا لیانو کیونکہ یہ غلام جو ہے ابھی اجرت پر ہے اس کو مدت مدت پورا کرنا اس پر لازمی چنن تو لیانو کیونکہ یہ غلام کل باقی ہاں بالکل باقی کی طرح ہے علامل کی شاخا کی ملکیت میں ابھی تو اس کی ملکیت میں باقی کی طرح کیوں لیکن اس کو وہ مدت تو جس کو جس کو اجرت پر دیا ہے جس کے پاس مزدور کے طور پر دیا ہے اور اس نے اس سے فائدہ اپنے مزوری لے لیا ہے ساخا نے تو گویا کہ وہ اس کی ملکیت میں باقی ہونے کی طرح ہے ہاں کیونکہ مالک نے اس کا فائدہ اٹھا لے یہ تو یم جو کہ واض نف ہے کیونکہ جب تک وہ جس کے اجرت میں اس کو اتپاس مزدوری کے طور پر لیا ہے ہاں اس کی جو ہے محنت کا عوض جو ہے ایواز اس کے فائدے کے عوض یہی آزاد کرنے والا خود مالک ہے خود نے لیا ہے یا لیں, لیں گے اس مدت کو پورا ہونے کے بعد تک اجرت کے لہذا جو ہے اس کا خرچہ بھی اگر اجرت پر لینے والے کے ذمہ نہیں لگایا ہے تو خود آزاد کرنے والے کے ذمہ ہوگا جب وہ مدت ختم ہوگی اس کے بعد آزاد ہو گیا پھر خود کے ذمہ ہے پھر کسی کا ذمہ نہیں ہے الحمد یہ دس آج یہاں پر